और जिन तलबा का जिन साथी का निकाह होने वाला है वो दुलत के ऊपर करीब तश्ीर ले आ और जो मुकला हजार बन के आए हैं वो वकील हजरात भी आगे तश्फ ले जिन तलबा का निका होने वाला वो भी आगे आ और जो वकील बन के आए हुए हैं वो भी आगे तश्फ ले जल्दी से आ सारे के सारे वाला हजार आ जाए दुर्गे हजरा भी आगे आ जाए اسٹیج کے پاس پہ صاحب کے سامنے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يُعطي الحكمة من يشاء ومن يُعطى الحكمة فقد غُوتي خيراً وما يذكر إلا أولو الألبا صدق الله العظيم صل على سید محمد وعلى واہ سیدنا محمد وبارک وسلم ایک نور ہے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 اللہ کے دین کی محنت میں ملتا ہے علم صرف دانستن جاننا پہچاننا اس کا نام نہیں ہے بلکہ علماء فرماتے ہیں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 جو طالب علم کو عمل کی طرف لے جائے اس بنا پر سرکار نے دعا فرمائی اللہ انی اصلوں کا علم نافیا اللہ میں تو سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور علم نافع کیا ہے فرمایا علم نافع وہ ہے جو انسان کو عمل سال پر لے جائے علم کی حفاظت کا بہترین ذریعہ علم کو پہنچانا ہے اور اس علم پر عمل کرنا ہے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 کہ جس پر عمل نہ ہو سکے بہرحال رین کی فضیلت ہے حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام نے مصر کے بادشاہ سے مصر کے سیاحوں سفید کی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 کہ سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابو گریدہ رضی اللہ تعالیٰ کو عنہ بازار میں نکلے بازار کا حال دیکھا صحابہ کران فرماتے ہیں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 भाई सरकार की बरकत मिल रही है तो कौन छोड़ेगा मीरा से रसूल मिल रही है तो क्यों छोड़ा जाए किस बिना पर जितने लोग थे उन्होंने मस्जिद का रुख कर लिया حضرت ابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے بڑی قربانی دی بھوکے اور پیاسے رہ کر مد ہوشی کا عالم ہو جاتا تھا اور دربار رسول میں ریم حاصل کرتے رہتے تھے حفظہ اللہ نے کبھی بنایا تھا اس کے باوجود سرکار سے مزید حفظے کی قوت کی دعا کراتے تھے عجیب تریندے پر ایمان لائے ہیں تو پہلے ابن آمر دوسی قبیلہ دوس کے سردار ہیں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 توفیری ابن اور دوشی کو بھی وقشپ ہے کانوں کے اندر روئی کے ڈانٹ برابر لگائے اور مکے میں آئے ہیں طواب کر رہے ہیں بین کو مٹانے کی ہر زمانے میں سازش ہے رہی ہے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 اس انقلابی کتاب کا عاشق بنا دو میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں ایمان قبول کیا اور سرکار نے فرمائے جاؤ قبیل دوست میں اپنا کام کرو نمازیں ادا کرو طہارت حاصل کرو اپنے باطن کو پاک کرنے کی محنت کرو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 پھر سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف तो تو پہلے آمروں کو پتا چلا تو مدینہ پہنچے اب سرکار کے سامنے رو رہے ہیں بیٹھ کر اللہ کے رسول بہت محنت کی ہے میں نے قبیلہ دوست پر لیکن لوگ ایمان نہیں لا رہے قرآن مان نہیں رہے میں تھکتے گیا محنت کرتے کرتے تو بدو آپ فرما دیجئے کہ یہ قبیلہ ہی ختم ہو جائے سرکار کے افلاق دیکھو مدرسہ افلاق کی تعلیم دیتا ہے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے نبی اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اللہ نے رقبت عالبین بنا کر بھیجا اب تو فیل ابن نے دوسی کو یہ خیال تھا کہ ابھی سرکار بدوا کریں گے اور میں شاید کوئی رشتہ داروں کو جانے کے بعد دیکھ بھی نہیں سکوں گا کیونکہ بدد پہنچ جائے گی معاملہ ختم ہو جائے گا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 حضرت ابو برے رضی ردی اللہ تعالیٰ ٹھو کریں کھاتے ہوئے ہدایت کی تلاش میں دین حق کی جستجو میں حضرت ابو برے رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالیانو کا غلام بھی بھاگ گیا راستے سے صبح کے وقت دربار رسول میں پہنچے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 لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بھوک اتنی ہے لیکن سوال نہیں کی کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے تو حضرت ابو بکر ربی اللہ تعالیٰ آنوں آئے تو ریمی سوال کیا کہ سوال میں کمزوری دیکھیں گے بولنے میں تو اندازہ لگ جائے گا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 حضرت <تصح> <تصح> <در> اللہ حکم ہوا جب اپنے مدرسے میں کتنے طلب آئے سب بچاروں کا حال یہی یہ ہوگا سب کو بلا کے لاؤ اب انہوں نے سوچا ایک تو کیا لائے اور یوتھوں کو بلا کے لاؤں گا ملے گا کیا مجھے یہ ان کی سوچ کیا اعتبار سے لیکن حکم آتا کا ہے صحابی اور آقا کی بات نہ مانے تو صحابی کیا ہے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 تالے پہ و عمل دونوں ساتھ ہیں یہ ہزب ہو گیا عمل معلوم نہیں کب سے عمل کے دھنی بنو صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ ادھر ریلم حاصل کرتے تھے ادھر اس کے اوپر عمل کرتے تھے وقت بہت زیادہ ہو گیا اس لیے لمبی تقدی کرنے کو مولانا عمران خان نے نہ کہا ہے میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو خریدا رضی اللہ تعالیٰ کو تمام طلبا کو لے آئے اور طلبا کو لانے کے بعد لین سے بٹھایا سرکانے نے کرنا وہ کنارے سے پلانا شروع کرو تو ابو خریرا نے اوپر ہو کر دیکھا کہ کتنا دودھ باقی رہا وہ بھوکا پیے گا تو ایک پیالہ چھوڑے گا کیا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 حضرت ابو حیرر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا سرکار اب آپ باقی ہیں اور میں باقی ہوں سرکار نے فرمایا پیو پینا شروع کیا فرمایا اور پیو پی لیا سرکار اور پیو ارے پی لیا سرکار فرمایا اور پیو آپ صحابہ گرام کی حقیقت کو کیا سمجھیں گے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 حضرت تو کس طرح صفائی کروں پر میں سامنے تنور جو نظر آتا ہے اس کا اندر ڈال تنور کے اندر دسترخان ڈالیں گے تو بچے گا لیکن خادم نے یہ سوال نہیں کیا وہ خادم بھی کس کا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی انگو کا ہے اور انس کون ہیں جو سرکار کے دس سال تعلیم رہے ہیں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 چند منٹوں کے بعد خالد نے کہا حضرت نکال لو دسترخان صاف ہو گیا ہوگا ہے نا حضرت ریانس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کرنا نکال دو میں کچھ ہل ختم ہو گیا اس نکالا دسترخان اندر ہاتھ ڈالا تنور میں اور دسترخان چمکیلا نکالا بچھا دیا ایک بھی دام نظر نہیں آتا دسترخان بالکل صاف ہو گیا آنکھ کے اندر تین ہو کے رہ گیا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 और मैं तुमने सुना नहीं तुम्हें मालूम नहीं मेरे आपका दुनिया से माल और दौलत की निराश छोड़कर नहीं तशरीफ ले गए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 نکاح کا معاملہ ہے تھوڑی دیر میں ان نکاح ہو جائیں گے پھر دعا آؤ وہ کلا سب تیار ہے تیار ہے تو وہ کلا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں مولانا عمران وہ کلا کو پوچھوں پھر اچھا ادریس بھائی اسلام پورا اجازت لی ہے اچھا اسلم بھائی ودانی مبشرہ بانو کی طرف سے وکیل ہیں سات ہزار روپیہ مہار طے ہوا ہے ایوب بھائی مہر پانچ ہزار روپئے شبنم بانو کی طرف سے وکیل ہیں اجازت لی ہے مولانا عمران وکیل ہے دس ہزار روپئے محل نسرین بنت مجیب الرحمان ودانی مولانا عمران ہارون بھائی وکیل ہیں سات ہزار مہر ہے مشہورہ بنت ہارون بھائی اجازت لے لی عبد ال بھائی آفرین بانوں کی طرف سے وکیل ہیں اجازت لے لی گئی ہے وکیل موجود ہیں اچھا یہ سب وکیلوں کی طرف سے میں وکیل بنتا ہوں, ہوں اپنی کا پڑھاتا ہوں مولانا قمر الدین صاحب وکیل ہیں اجازت لے لی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم من من یاده اللہ فلا مضل لا ومن يضلل فلا شوس اما بعد اعوذ بالله من رسوان شہیدان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 ان الله تعالى عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولا سميدا يسلح لكم ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انكم اعملوا السننه فمن لم يعمل بسننه فليس صد اللہ و صدق رسول ہوں نبی الکریم اچھا مجاہد مولانا سعیم آپ نے احسانہ پانوں کی ذات کو بیٹی ادریس اسلام پورا کی ادریس بائی کی وکالت سے پندرہ ہزار سات سو چھیاسی روپیہ نقد مہر کے عوض میں آپ کے عبد میں نکاح کر کے دیا آپ نے انہیں اس طرح سے اپنے عبد میں منظور فرمائے بارہ کل مولوی عسامہ ابن نظیر آپ آب نے مبشرہ بانو گزا کو بیٹی عبد الواحد بدانی کی اسلم بھائی ودانی کی وکالت سے اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں سات ہزار روپیہ مہر کے عوض نے اپنے عمد میں منظور فرمائے بارک اللہ ملک. ساجد خان صاحب آپ نے ایوب بھائی کی وکالت سے اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں پانچ ہزار روپیہ مہر کے عوض میں شبنم بانوں کی ذات کو ایوب بھائی کی بیٹی آپ کے عبد میں دی آپ نے اپنے منظور کیا بارک اللہ کا و بارک کا علی کا وہ جمع آبئی نہ کو مولوی صوبان ابن اسلم ودانی صاحب مولانا عمران صاحب نے دس ہزار روپیہ مہر کے عوض میں نسرین بانوں کی ذات کو بیٹی مجیب الرحمان ودانی کی آپ کے عمل اور میں زوجہ اور بی بنا کر دیا آپ نے اس طرح سے انہیں اپنے انگ میں منظور کیا مولوی معاویہ اتنے مولانا محمود ودانی ہارون بھائی نے سات ہزار روپیہ مہر کے ول میں مشکو بنت بنتے ہارون بھائی کی ذات کو آپ کے عنگ میں زوجہ بنا کر دیا آپ نے اس طرح سے ان کو اپنے ابد میں منظور کیا مولوی اکرام الدین صاحب آپ نے امیرہ بن عثمان کی ذات کو وکالت عثمان بھائی سات ہزار روپیہ مہر کے عبد میں اپنے نکاح میں منظور کیا بارک اللہ والا کام مولانا محمد عبد الرحمان ابن عبد الرحمان آپ نے آفرین بنت عبد الطیف کی ذات کو عبد الطیف بھائی کی ولایت و وکالت سے دس ہزار روپیہ مہار کے عز میں اپنے عمد میں منظور کیا مولوی عبد ال ابن داؤد آپ نے مولانا قبر الدین صاحب کی وکالت سے کا بنت مولانا قبر الدین کی ذات کو بم ہر سات ہزار روپیہ اپنے آپ میں قبول کیے بارک اللہ کا بارک علی کا جمع نکمافی ہے دو دفاع پڑھنے علی سیدنا محمد دینا محمد وسلم سلاطن جینا وَاذْكُرْنَا بِهَا جَمِيع الْحَاجَاتِ تو عَلَيْنَا بِهَا جَمِيع السَّيَّارِ رُفِعْنَا بِهَا إِلَيْكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ تَوَلَّيْنَا بِهَا الْخَلَايَاتِ مِنْ جَمِيع الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعدَ الْمَمَاتِ نَقَالَا كُلَّ شَيْءٍ قَلِيلْ اللَّهُمَّ حَسِنَا عِبَدَنَا فَلُمْهُ كُلَّهَا وَاجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ لَا تُعَذِّبْنَا بِعَذَابٍ وَلَا تُفْتِنَّا بِعَذَابٍ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ اللہمؑ اللیب بینہم کما لبتا بین آدم وحووہ علیہم صلات و سلام اللہمؑ اللیب بینہم کما لبتا بین نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وازواج المتاحرات ام حادی المومنین اللہمؑ اللیب بین قلوبنا واسل حزارت بیننا واجعلنا من الذین لا خوف علیہم و لا ہم اللهم علما نافعا صالحا واسعا من اللہ بال قرآن بال قرآن اللہ قرآن کوتایوں سے درگزر فرما اپنا فضل و کرم شامل حال فرما اے اللہ اس اجلاس کو محل اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اے اللہ اس کی کو درگزر فرما اے اللہ جو علما تیار ہوئے ہیں ان کو قبول فرما ان سے کام لے اور اے اللہ جہاں جہاں علمی کام کریں اس کو اپنے فضل سے قبول فرما لے ادارے کی نیک نامی کا ذریعہ بنا دے جن بچوں نے حفظ سے قرآن کریم کیا تعلیم حیات قرآن کریم کو ان کے سینے میں محفوظ فرما اس کی تلاوت اور اس کی خدمت کی سعادت سے ان کو بہراور فرما مدرسے کے اساتذہ کرام کے علوم میں برکتیں ادا فرما ان کے فیوز میں برکتیں ادا فرما اے العالمین جو نکاح ہوئے ہیں انہیں قبول فرما آپس میں مودد اور محبت الفت اور موانا سد نسی فرما مدرسے سے محبت کی بنیاد پر دور دراز سے مجمع آیا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا ہے ایک عرصے سے اے اللہ یہ بیٹھنا قبول فرما دے دور سے آنا قبول فرما لے جو اچھی باتیں سنی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفید ادا فرما دے پورے بجنے کو قبول فرما امت کے ایک فرد مت فرما تو آنے اپنے فضل و کرم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل منظور فرما ارحم قطع स्वामी की ज्ञान से बातरा में से कि इंशा मिनट में ईशा की जमात खड़ी हो जाए